هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدسة اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى کیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تمہیں معلوم ہے جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان طوا میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے پس اسے بڑی نشانی دکھائی پھر بھی وہ جھٹلاتا اور نافرمانی کرتا رہا اور الگ ہٹ کر کوششیں کرنے لگا پھر سب کو جمع کر کے بآواز بلند کہنے لگا کہ تم سب کا رب میں ہی ہوں سب سے بلند و بالا رب نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کریں موسی علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بندے اور اپنے رسول موسی علیہ السّلات وسلم کو فرعون کی طرف بھیجا معجزاد سے ان کی تائید و امداد کی لیکن باوجود اس کے فرعون اپنی سرکشی اور کفر سے باز نہ آیا بلاخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اترا اور وہ برباد ہو گیا اسی طرح اے پیغمبر آخر السما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا بھی حشر ہوگا اسی لیے اس واقعے کے خاتمے پر فرمایا ڈرنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے پس فرماتے ہیں کہ تمہیں خبر بھی ہے موسا علیہ السلام کو ان کے رب تعلیٰ نے آواز دی جب کہ وہ ایک مقدس میدان میں تھے جس کا نام توا ہے اس کا تفصیلی بیان سور توحہ میں گزر چکا ہے آواز دے کر فرمایا کہ فرعون نے سرکشی تکبر تجبر اور تمرد اختیار کر رکھا ہے تم اس کے پاس پہنچو اور اسے میرا یہ پیغام دو کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میری بات مان کر اس راہ پر چلے جو پاکیز کی راہ ہے میری سن میری مان سلامتی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر لے گا میں تجھے اللہ کے عبادت کے وہ طریقے بتلاؤں گا جس سے تیرا دل نرم اور روشن ہو جائے گا اس میں خوشو و خضوع پیدا ہو جائے گا اور دل کی سختی اور بد دور ہوگی موسا علیہ صلاح وسلام فرعون کے پاس پہنچے فرمان الٰہی پہنچایا حجت پوری کی دلائل بیان کیے یہاں تک کہ اپنی سچائی کے ثبوت میں معجزات بھی دکھائے لیکن وہ بر برحق کی تکذیب کرتا رہا یعنی اسے جھٹلاتا رہا اور من علیہ صلاحت وسلام کی باتوں کی نافرمانی پر جمع رہا چونکہ دل میں کفر جاگزی ہو چکا تھا اس سے طبیعت نہ ہٹی اور باوجود حق واضح ہو جانے کے ایمان و تسلیم نصیب نہ ہوئی یہ اور بات ہے کہ دل سے جانتا تھا کہ یہ برحق نبی ہیں اور ان کی تعلیم بھی برحق ہے لیکن دل کی معرفت یعنی صرف دل سے پہچان لینا اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے دل کی معرفت پر عمل کرنے کا نام ایمان ہے کہ حق کا تابع فرمان بن جائے اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے جھک جائے پھر اس نے حق سے منہ مو موڑ لیا اور خلاف حق کوشش کرنے لگا جادوگروں کو جمع کر کے ان کے ہاتھوں موسی علیہ السلاۃ کو نیچا دکھانا چاہا اپنی قوم کو جمع کیا اور اس میں منادی کی یعنی آواز لگوا دی کہ تم سب کا بلند و بالا رب تو میں ہی ہوں اس سے چالیس سال پہلے وہ کہہ چکا تھا کہ میں علم الہ غیر یعنی میں نہیں جانتا کہ تمہارا معبود میرے سوا کوئی اور بھی ہو اب تو اس کی تغیانی یعنی سرکشی حد سے بڑھ گئی اور صاف کہہ دیا کہ میں ہی رب ہوں بلندیوں والا اور سب پر غالب میں ہی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اس سے وہ انتقام لیا جو اس جیسے تمام سرکشوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ سبب عبرت بن جائے دنیا میں بھی اور آخرت کے بدترین عذاب تو ابھی باقی ہیں جیسے فرمایا وجال یعنی ہم نے انہیں جہنم کی طرف بلانے والے پیش رو بنایا قیامت کے دن یہ مدد نہ دیے جائیں گے پس صحیح ترمانہ آیت کے یہی ہیں کہ آخرت اور اولا سے مراد دنیا اور آخرت ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اول آخر سے مراد اس کے دونوں قول ہیں یعنی پہلے یہ کہنا کہ میرے علم میں میرے سوا تمہارا کوئی اللہ نہیں پھر یہ کہنا کہ تمہارا سب کا بلند رب میں ہوں بعض کہتے ہیں مراد کو فرو نافرمانی ہے لیکن صحیح قول پہلا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کریں اور بعض آ جائیں